الرسول <تصفيق> والصلاة مغفرت دولت بخش اج بھی روحانی جشن میلادم نبی سلام علیہ وسلم کے حوالے نا محمد حلیف شاہ گھر منعقد اللہ تبارک وطالسانوں آل شادت ہے رائن دنیا سے سونی دوستوں جناب کے دو سامنے اور رسالت کرسمس اور ملاد فرق ظاہر ہو جائے شریف سنگھ یہ فکنا پہنتے ہیں یار گرا بڑا بول ہے یارہ گرنا میں کس حدیق پار سنا اس فکنے کا اظہار یہ تو سب نو اتفاق ہونا ہے کہ جی میں برا بولنا تو کوئی ٹکا کے بول ای میں نہیں برا بولی جاتا جاریفیو ہوں اتنے اللہ تعالیٰ کے فضل تعریف کردا کردا میں پوریاں پوریاں پوریا, پوریا کشتہ پر چھوڑیاں جڑا ٹکا و شریعت کے مطابق یہ تھے کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے اتے بولنا جب اوے بولنا دلائل لال بولنا پرانو حدیث سامنے رکھ کے ثابت کرنا کہ برائے دے برا پھر میرے منہ چ الفاظ دور, کتا, بلہ اس طرح دے جو آ جائیں ثابت کرنا ہی شاید. اے سامنے میرے حدیث دی کتاب مشکات شریف بما شرا اشیات اللمعات شیخ عبدالحق الحق محبد شدید رحمت اللہ یہ کوئی عام بندہ نہیں جدو مدار جو نبوت شریف لکھیے اس را اس کتاب شریف دے لکھ لکھد ایک رات دے اندر آپ سرکار سو بارہ زیارت رسول کریم ہوئی شرع اور ایمان دی کتاب حدیث دی کتاب امان بابل احتسام دل کتاب و سنا فصل پہلی راوی حضرت عبداللہ اللہ نے رضی اللہ املا عنہ اصل حدیث کی کتاب مشکات شریف والے امام نے لئی حدیث وہ مسلم شریف ہے جہاں بخاری تو بعد رتبا ہے آن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امتہی قبلی اللہ کان لہو من امتہی حواریون و اصحاب یأخذون بسنتہی و یقتدون ثم انہا تخلفہ خلوفم یقول مالا یفالون و یفالون مالا مرون فمن جاہد ہی من جاہدہ لسان ہی فو من جاہد ہم کلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو پہلے کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے اس اسے مددگار ہوں سن حساب ہوں سن سنگھی ہوں سن بےلی ہوں سن یا خود نہ بے سنت ہی جڑے اپنے نبی کی سنت سے عمل کرتے سن تریقے دونوں آبر ہی انہاں دے حکم دی پیروی کر سما تخلافا ممبا دہم فلو فر نبیا کے سگیا بےلیاں تو بعد انہوں دے جا نشی اگو آئے یقولونا مالا او کچھ نے جو کرتے نہیں اور کچھ نے جنہا امر ان نہیں مطلب اپنے نفس کے نال جو کیتی جی شیخ عبدالحق کے اتے لکھتے ہیں چنا چفت اولا مے سو امر آئے سو آس جی آ برے آلما برے حاقان کی سفت طریقہ کہ وہ کرتے کچھ نے جو وہ کرتے اس گل کا انہوں امر نہیں ہوتا وہ اپنی منمانی کرتے پے ہوں سرکار نے فرمایا فمن جا دن دے ہی فا وہ منہ یعنی وہ علماء سو برے حکمران ان جہاد کرے گا اپنے ہاتھ مومن وہ کامل مومن شیخ صاحب فرماتے نے پس کسے کے کارزار کند اشارہ بدست خود تگج اور دیہات و درا ہم شکند کارخانہ ظلم و فساد اشارہ بس مومن کامل کاملا جہا بندہ جنگ کرے تھے انہوں ہتھ نال, نال تو انہوں نے ظلم و فساد کے کارخانے اجاڑے گا وہ کامل مومن حیثیت کے مطابق ومن جاہد اہم دلسان ہی فا و مومن جہا ان جہاد کرے گا اپنی زبان نال وہ مومن شیخ عبداللہ الک تبجو فرمایا ہوں یہ زبان نال جہاد دا مطلب شیخ عبداللہ الق فرما نے کسے کے کاردار کند اشارہ ب زبان و منع کندنام کند و کند بت بوئر نصیحت کنت اشارہ ب زبان خود وہ نیز مومنس کہ حصہ کمال دار اور میں جڑا جنگ کرفی زبان نہ روکے گا انہوں نے دشنم انہاں ان کٹے گا گالی یہ شیخ عبد اللہ کتاب ہے سامنے یہ بریلویاں مسجد سے باہر لکھا کھلاؤ ہے اس مسجد میں امام وہی ہوگا جو شاخ ابد اللہ دریلی اور آلہ حرد بریلوی کی کے مطابق ہوگا یہ کئی مسجدیں لکھا کھلاؤں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 پہلے آے درجے نہیں اپنے گا لیکن پھر بھی انہیں حصہ دروا مر جا جا ہوں دیکھ ہی موہ منو جا جہاد کرے اپنے دل تل لال. لال جہاد کر مانا شاخ صاحب لکھا سر کاردار کنا دے دشارہ ب دلے خود با انکار داشتا باشد بڑے شان بابا ہزون بابو تعلم بابو تغیر شبد دلے و باب شاد پالو آ شاہیز مومس درج در درجا ہے پایا امان پر مایا کیویں دل لال جہاد کا مطلب ہے کہ انہوں دے کیتیاں دا انکار کرے دلوں کہ غم زدہ رہے دردناک اندروں رو دل ہوں تبدیل ہوتا اندروں سڑدا تو کڑتا رہے کہ یار کیوں اج کرتے ہوں ممنوع بھی لگے ادروں درد بھی ہوم غم ہو کرتے ہیں ہاقی کیوں سی شریت رسولت نہیں آتے یہ جڑا سڑے گا کڑے گا اندروں کے اندروں گندا رہے گا درد چ رہے گا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 رائی کے دانے برابر بھی ایمان کوئی مطلب ہے جیڑا دل بھڑے ہاقمے ملوڈیا رل جائے تو آخے تشا بھی ٹھیک تو میں بھی ٹھیک یہ لانتی دلے دل مانو سارے مومن دل اہی ہے جا دل نہ رلے نال نال نال اپنے محبوب محبوب خدا کی شریت نہ رلے بس ہوں سجنا گل میری سمجھے نہیں ایمان نال دسو یزید چروکنا مر نہیں گیا لیکن ساڈے ملا جدو ممبر سے باندھے نے مقرر سڈے جوں جو ان جو دے جدید لانتی جدید پلیت جدید سور جدید فلان جدید فلان آتے ہیں گڈیاں بولو اے. کیوں جو آدھے کیوں آجا گیا کلمہ تو پڑھتا سا صحمدہ بھی, بھی تگڑا تھی جو تھڈو صاحبی دا پتر ہے لکھ والن صاحب جی گھوڑے کے نک کی محل نہیں پہنچ سکتے صاحب جی کا پتر ہو چے دور چرا وہ ہالے تک پلیت اچھا کھینچے پلیت آخر لانتی آخر یہ زبان خراب نہیں ہوں یہ دل خراب نہیں ہوں تو میں پوچھنا کیا ہوں روئے زمین پہ حسین رہ گئے نا؟ ایمان دسو بھائی کیا ہوں پوری دھرتی سارے حسین نے یزید ایک بھی نہیں جنہوں آسان پلیت چاہیے میری گل تو توجہ نہیں فرمائی نے تُساں دسو کیا اس لیے روئے زمین ہر بندہ حسین لگا پھر کوئی جدید نہیں میں اگلے دن لالا موسا تقریر کر رہا تھا یہ لالا موسا شہر ابھی آئی مسجد روک آیا اتنے بڑا روکیا جلسے پر کراون والے رب کرائی ہی چکا کرایا بھی یہ نشان کے سب بہان اللہ میں گل کی ایک بابا بیٹھا تھی وہ آدھا سارے جدید لگتے پھر دینا. پھر میں آخیا میں کہو یہ گل سنو اللہ میں اقبال کو پوچھ لو بھائی اقبال آ ہوں جدید لگتے نہیں یا حسین اقبال میں ایک حسین بھی نہیں لائے جا میں ارے تو سین بھی نہیں کرچہ ہیں تاب بھی کہ سوئے لو تھا دا اپنی بد کردار کرداری کی وجہ نال. کیا مت توڑی گالیاں دا حقدار بنیا پہ نکلدیا نکلدیا رہنگیاں سارے پکڑ دزید والے کام کرے گا وہ کدی درو کی تبکو نہ رکھے گا وہ نہ سمجھے جو مینو درود ہی پہن گے جے بے ہو کے ہوئی اندر درود پڑی رکھ گے نا تو اندر پا بھی ان شاء اللہ حضور دے غلام پیدا ہوتے ہی رہنگے. آ, اے ضرور تھا, پورا کرنا ہی کرنا ہوں محبوب خدا شیخ عبدالحق حقم سے دل بھی فرماوے ہوئے اندگالیاں دا سور پتا جیلے پلیت آخر فرمایا مجاہد اور وہ دوسرے درجے دا جہاد ہے معلوم ہوا جہی زبان ان سخت ہو جاوے گی اللہ تعالیٰ اس زبان سے فضل فرمایا ہے انہوں جہاد کی توفیق بخشی جہاد کا کرتا ہے ٹھیک ہے ٹبلا ہوں سنو اور سنو مولانا اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہوگا وہ ذرا گالا شریف کم کھے ہوں سن کہ وہ گال کھڑے سن جائیں کٹا تو میرے خیال سے کئی میرے کو اٹھ کے اچھا پچھا تو سابق کے ہو گزرے مولانا ایڈا اللہ سانگڑے والا انہوں مبارک گالا کیونکہ وہاں کی آدھنے سارے مل شیری پنجاب شیر یار وہ سمجھ نہیں لگتی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام لیکن ہوں میں کھوڑ اندر تا دس چاہ بندہ سی وہ سب لے گیا مثال دے کے مسئلہ تم جانا ایک بندہ سی انہوں سپ والے فن کٹ کے نہ سرد اتوں نہیں بہ رہا اندے سنگی آئے مارن کی خات رک رائفل چک کے نہ سپ کے سامنے جب کرے حال ہو گیا وہ آخر ابھی سپ مارنے وہ آخ مہنگ جانے مولانا اکرم رضوی صاحب بول بولتے سن صرف فرقیا کے خلاف مولا تلا سارا متلا والا بولتے سن سرف دے خلاف میں بولنا یہودیت کے خلاف یہودیت کا سپ بلے کھڑا سارے بھی وچے بریلیا سارے ساریا ہوں میں ریفل چکنا وہ یہودیت مارن دی خاطر آدمی حال ہوا بھی گئے یہ صرف رولا باقی دی گل کوئی نہیں باقی دا کوئی مسئلہ نہیں مرنا میں تھوڑیاں ہال گالنا ایمان نہ یہ گالاں دا نہیں جی کنر گال چی ہے چھ نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں یہ گال نہیں صفت ہے اور ایک نہیں تھی کھی گجرات تو شروع ہوا رہی ہزار خان تک سارے پیری مولی بچ سارے پورے دلے جا کے ہر کسی کنجر پہنتا نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب سورج چہودیت کے رنگ آخیا وہ تو تی روپئے کی قطر چلتی پی میں مجرم دوں گا بے سہارا سہارا بنیا قوم کل چلو سہارا لیا یار یارو افسوس ہے کنجر گالا کڈے کھلا لے بے سہارا قوم دا سہارا بن جاوے تے چلو میں مینو سہارا نہ منن بے سہارا ہی سہی کم کم تے من لین کہ یار یہ جھے ہے गाल जि कड़ा है वह क्डने वाली थान होंगी है स करके टिकाने कटद नहीं पाया कटदा समझ आ गई हूं अगली गल कर लगा अगली गल पा करना अदब दी हूं जी गां मेरे तक गुरु आ जाएगा क्योंकि हूं जी कर लगा मैं वो सब थार्न मिले की कहूंगा آم میرے کو تفسیر پر ہے سامنے تفسیر ساوی حاشیہ جلالین جلد چوتھی دار الفر بیروت ارب چھپی صفحہ نمبر دو سو چودہ سورت واقع فصبح بسم رب کل حیم ہے لکھ مم واجا دس ملاحا مقتوبن فی بارا موضوعاً مودوح فکا مقرر نہیں جی مقرر جہل ہوتے ہیں فکہ عالم ہوتے ہیں فکہ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی دا نام پاک کس ورکے لکھا گندگی بے ادبی والی تھانے ڈگیا ویچے تارا گیا چکیا نہیں ویخ کے قد کفر کافر ہو جائے میں تفصیل سام ہاں الاقت ہوئے میں زبان کٹا تو ہوں میں سوال کرنا جو اللہ تعالی دا نام ویگ کے نہ چکے تو ٹر جائے وہ تو کافر ہو جائے جڑا سٹا پیا ہے پوڑی پیا ہے پکوڑے پیا بنتا اخبار چھاپتا پیا تھلے سٹتا پیا برسیں چروہ پیا پیریں چرو پیا اشتہار رود پیا اشتہار چھاپتا پیا نالیے چاہتا ہے پیا سارا الیکشن پلڑتا نسروں مل رہا ہے وفاد ہوں قریب اتنے قرآن خدا دا نام خدا ہے لکھی کھڑا ہے جیسے کربلا پہ جانا حالانکہ خامی بلی ہے ہے ساری لکھ کے پھر پارٹیاں مخالف لڑن سان پٹی چڑ بوٹے ایک پارٹی والا آوے تو دوسرے پارٹی والے نو پاڑ کے تھلے سٹے دشمنی نال اندی مردی ہے بےستتی رب د ہے کہ نہیں ہوں میںھنا بھی چھاپسانشتہار بھی ਆ اخبار بھی ہوے رول پوڑیا آپ رول جا چن والا اتنے کافرے جڑے کٹتے پہ مسلمان گیوں کھلے ہوں میں گل کر گیا نا ہوں کر گیا दिता हवाला है किताबी तफसीलदार की हक की गलोमिन दुकानदार जड़ा नहीं जड़ा मोमिन दुकानदार नहीं जी ढेड आई दुकानदारी नहीं दीन वेचण आला नहीं कफलत पै और सारे आखन के गल सही जाए लेकिन मैं कसमिया प्याना बईमान टिडेल वो हूं भी आखन वेखिया کی گل کر گیا سارا کافر آ گیا وہ شیطان ہے نا ہوں اس اے نہیں آخنا یار اس گل دین دی سچی کی اصا اپنے آپ ذرا بدل لیے آپ تبدیلی کون آپ تبدیلی کرنا نہیں آخنا میں آنا کا پھر آ گیا جلسے تکو تم نہ جائے آدھے نہ جاؤ دیکھا جی چاہ لانتیاں دا کوئی علاج نہیں جی جی میں ایمان پیارنا ایک مریض ہے ہوں جاپ مریض سمجھے انہیں تے علاج ہو سکتا انہیں آپ ہی آخنا بیماری دا پتا نہیں کسی دسنا انہیں پتا لگ جائے ایک کوے جا مریض سمجھتا ہی نہیں اگلے مریض سمجھتا ان کا کا علاج کرنا ہزار بیماری مریا پہ اتو بیمار آپ سمجھنا نہیں جہا آخ بیمار ہے بیمار ہے اس کمینے کا علاج کرنا کچھ کرنا کسے نہیں کرنا سجنا یہو جا جے دہن رکھنے والے نہ نا یہ ہے ہاں لا علاج صرف فتنہ کھولنا ہوں سمجھانا نہیں ہوں سمجھا ان جڑے ہوں خبری بےخبری چھ جدو خبر ہو جائے بس توجہ بولو سبحان اللہ اس تو بعد ہوں میں سناوا موضوع کی گل ادب کی پہلے سنائیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ادب کی دولت ازیزم ایک سرکار دعالم صلاحم بلادت ایک آپ سرکار دی رسالت آپ پیدا ہوئے پیدا ہوبل دے کچھ حالات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 جدو دنیا تے تشریف لائے آئے تک تشریف لیا پیدائش ہوئی ہے اسلے جانوروں تک فرشت تک سمندر کے جانور جنگل کے جانور چرند پرند سب نے خوشی کیتی اور کم جو خوشی والا یہ شک ہی انہاں خوشیاں کیتیاں رب سونے گونگیا زبانہ لا چڈیا وہ بھی بولے دا مطلب جانوروں زبانہ لگ گئی ان خوشی دے ضرور گیت گائے نے مبارک دی آ جا کے جنگل ایک دوسرے نوں. حضور سرکار بھی ولادت ملاد پاک ہوئی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی خوشی دے آسار ظاہر ہوئے یہ سب دا سب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 نبی تھا یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ رب سوڑے نو. خالی خالی ایک انسان کریم اچھیاں خسلتا آدت والے حسین جمیل تمام کائنات کو وہ بناو مقصود نہیں سی آپ سرکار نبیت رسول بناون مخصوص سی کیوں تاکہ انسان میں ہور پیدا کرنے وہ آپ دی رسالت آپ دی نبوت دے صدقے کے تسلیم کر کے یہ دلوں من کے او میرے کدب سے گوخ اداب بچن تے جنت وال جان میں مولا دی شان رحمانی تحمی کا اظہار توجہ نال بولو سبحان اللہ وہ سمجھ آ رہی ہیں نا ہوں گل سمجھا نہیں ولادت دی خوشی ولادت دی جسے خوشی ہوئی ہے جانوروں انسانات تو علاوہ نو اور اسلے خالی ہو مکے کے رہائشی سمجھ کے خوش نہیں پاؤں گے یا مکے چ پیدا ہونے والے بچے تے خالی خوش نہیں پہ جن جانور خوش پہ ہوں سن اللہ دا محبوب تے رسول سمجھ کے خوش پہ ہر لفظ تے غور کر جی انشاءاللہ شاء ایک نواں خزانہ حاصل ہوگا ہاں نوی گل حاصل ہو بے. توجہ بولو سبحان اللہ صبح کر کے قبلہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی میں انہیں پتھروں پچھاڑنا وا جہاں تو میں گزرتا سا میرے و سلام پڑھتے سن السلام رسول اللہ مطلب یہ نکلیا وہ سارے دے سارے اس وقت دے دھرتی دے اتنے موجود انسانوں کو علاوہ ظاہری زندگی رکھنے والے انسانوں کو علاوہ باقی دھرتی کے اتنے جو موجود سوش ہوتا اللہ دا محبوب دا رب دا رسول دا پتھر درو سلام پہ پڑھ دے درخت سلام پڑھ دے جانور سلام پڑھتے ہیں گزر دے محبوب خدا بچپنے کی حالت چی حال گل کر لگا دی کی کل ایک عام نات چل ہے باقیا چالیا ہولی قدم ٹکایا کرو میری کھیڈ لار کھیل جایا کرو شفقت رسول کو یہ کرتا ہے وہ تو موجود پنڈ گیم تکلیر کر کے آ رہا تھا جنہیں چکوال کس لا دے لا دیتی میں سمجھ جو کیسے بئی مان ایک جانا یہ تو حرام ہے جو کچھ آک دیا ہزور سکاری مجھے آک دی ہے کہ کھیل نہ جایا کر میری گو لیا کر باہر نہ کھیل کر میں کہل کو ایسا نہیں پتا کہ محبوب خدا تو پا کے سمجھ لگی نے کچھ نہ وہ مرے کیدے با... کیدے بارے ہے جہاں دی امت دے بلی مادر داد ولی حضرت بال ان بلا کھیل چلیے آپ فرما نے اصل کھیلنے محبوب سے امت ہی ہوم ولایت ملے بچپنے چھج ہوتے نہیں تے اللہ دا حبیب کھیل جانا سی مرے کھیل کام ہوتا فضول بیکار بے مقصد رب حبیب بے مقصد کام کیتا ہی نہیں آگا امدار فرما نے لسک من دل داد. د فرمایا میرا کھیل تماشے میرا تعلق نہیں کھیل تماشے دا میرے نال تعلق نہیں سجنا میرے نامدار نے فرمایا ہے مسلمان ہر کھیل حرام ہے سوائے تین کلو لاہو مسلم ہے حرام مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے سوائے تین دے کیڑی کیڑی ایک ड़ दौड़ उस जहाद की तरबीयत दूसरा तीरंदी तीसरा बंदे का अपने बाल बच्चों घर के खेड बाना हूं तीरंदारी अच्छी जंग की तरबियत घर के अंदर बाल बच्चों खेड नाल, नाल मोहब्बत होेगी ही जो मोहब्बत पैदा होगी ही محبت ودے گی محبت ودن کے دن میرے پاک نبی سرور کی جب اولاد زیادہ ہوگی کیا مت والے دن پاک نبی سونے نے فخر کرنا ہے میری امت زیادہ یہ بھی مقصد ہے ادھر بھی مقصد ہے ادھر بھی ہے جن حضور نے فرمایا یہاں تو علاوہ ہر کھیڈ حرام ہے دسو سنگیو جہاں ندی فرماوے ہر کھیل آرامے سوائے تین آپ کھیلتے سر جو فرمائی اگاں چلنا اگلی گل سو مختص گل آ گئی ایک سمرن گل آ ایک زمرن گل ایک ہونا چڑھنا چیز لکھی آ کے جا نماز ازان تو پہلو دروت پڑنے سے کتنے لکھا کو دلیل پیش کر میں کہو مرو ساڈے کول پوچھتے ہو درود دی کی دلیل ہوے دروت چاہیے والے دلی میں ملوڈیا کو پوچھنا جہاں ایلان تو پہلوں بات درود کتنے کی لکھا ہے کیوں پڑھ پڑھتے جی میں پوچھنا جہے پتھر محبوب خدا تے دروت پڑھتے سن دے کول کیڑی دلیل یا میں بدبختا محبوب خدا تے پتھر جانور درست درود پڑن تے دلیل کیڑ کوئی نہیں جب مسلمان درود پڑے دلیل کیڑ کوئی نہیں جڑے پتھر محبوب خدا ترود پڑتے سنل آخر میں بد بخشا جی محبوب خدا پتھر جانور درود درو دلیل کیڑ کوئی نہیں جدو مسلمان درود پڑھے دلیل کیڑ کوئی نہیں درود رحمت درود کا رحمت رحمت کنجی کرائی جا حف کا تو بہانا ہے نا انہتان سے ہو ہی رہی نے رب سانو کیوں آخیا سان تکو اللہ درود بھیج ادھر تو میں بھیج رہا تیر نال صرف تینوں چنگا لگ جائے چاہ تین لب جانا ہے سب تیرے تر مت کرنا چاہتے ہیں اندھی صدقے کے بولو چا سب اللہ سمجھا رہے ہوں سجنا کور نال اس وقت دے جڑے انسان ظاہری زندگی وچ وچوں کئیاں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا رشتے دار اپنی برادری کا اپنے براواں کا پتر سمجھ کے تے خوشی کی گل سمجھا گیا جانور باقی چیزوں نے اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی <تصفح> کی ہاں کی کیونکہ آپ فرما نے مینو ہر شا پہچاڑ دی جنہ انساناں کو سرا آپ کی ادیشے فرمایا جنہ انسانوں کو علاوہ ہر شا پہچاڑ دی میں اللہ دا رسول انسان ابو لہب ابو لہب ایک انسان ہے سورت انسانی خبر ہوئی ہے محبوب خدا پا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کی دی وہ خبر ہوئی کہ میرے پتر، میرے پتر سمجھو برا میرا مطلب یہ کہ آم ارف کے اندر بتیجے پترا بھی تھ رکھنا بھائی میرے برا کا پتر جمیا وہ ہوا خوش خوش ہو کے اس نے انگلی کے اشارے ایک بیبی بی جیڑی اسے ان کی سی ہوں لاڈی نہیں آخنا کیونکہ محبوب خدا کی ماں دھ پو حضرت سویبا صاحب ایمان بھی نہیں کیونکہ محبوب خدا جنا جن ماوا دھو پیا محبوب خدا نے اس دھد پیو کی برکت سارے ایمانسی دزرت کیتا نسا کیا انگری شر خوشی کے سلے یہ ہوئی روایت ہر کوئی بیان کرتا ہر کوئی بیان کرنا ہے لیکن رب سمجھ دے نا ہوں وی نتے کی نکلتے ہیں گلتی سبق یہ آم مقرر یہ نتیجہ کھڑ گے کھڑنے ہوئے ملاپ کرا جسا ملاپ کرا تیری رب نواز نہیں ویکنی تیرا روزہ نہیں ویکنا تیرا حج نہیں ویکنا تیری کوئی شا قبول ہوے پر تیرا ملاپ قبول ہے آدھے کل پیو آنے جیویں دا مرضی بےمان ہو کر ہاں میں قبلہ اصل روایت سنا کے بخاری شریف کے بچوں پھر تب ساتھ رہا میرے کو بخاری نشرہ فت الباری صفہ نمبر ایک انی ایک سو انیش لکھا میں تمہیں سنا بخاری شریف دے اندر یہ روایت ہے کہ فلما مات ابو لہبر گیر انی سکی تو فی ہاد ہی بے اتا جدو ابو لہب مرے وہ رشتے دار بعد نے انہوں ویخیا بڑی بھاری حالت ہے رشتے دار آخیا ماں لکیتا مرن تو بنیائی بعد جب مر کے آیا وا میں کوئی خیر نہیں دے دیکھی صرف اگلی گل ہے انگلی او والا اشارہ کر کے کہا کہ آ جڑی انگلی ہے نا اسگلی کے مینو پلایا جائے سویبات سویبا آزاد سویبا کر اچھا باری شریف امام سہیلی کے حوالے لکھیا ہے کہ خواب ویخن والے حدرت اباس ہنڈ بھی پاپتے چاچا یعنی یہ مطلب ہے برا نے نو دیکھا حال پوچھا سنا بڑا بھڑا حال ہی خیر آخی آ گل سہیلی امام کے حوالے فتل باری لکھا میرے تو ادا بہولا ہو جی والے دن پیر والے دن کا مطلب عذاب ہولے ہی انگلی لے ہے بہوے ہونے کی صورت یہی سی بھی انگلی کے کچھ رستا وہ چوستا سکون ملتا ہے اسی وقت جہے وقت ن آزاد کیا سجنا سمجھی اس روایت چہلا پڑھیا تو انہیں آخیا وا بھائی واہ ملاد والا عمل ہویا کہ نہ ہوا ایڈا عمل ہے کہ کرو گے تو بخشے ہوں وہ نتیجہ کٹیا بخشیچن کا یہ بخشن کہ حضرت عباس بڑے حال کی بنتا صرف چیک ہفتے تو بعد تھوڑا جا سک ملتا ہے یہ مطلب ہے جہان آزاد نہیں فرمائی لہب گو رکھے سارا کا سارا پیا گفر دی وجہ نال جنت حرام سو لیکن جٹ دا جت ہفتے تو بعد سکون ان مل جاندے بخشش نہیں ہو سکی بخشتا ہونی بخشش دا نام ہے جو تھڈو عذاب و ہی نا جنت چر اندی ہونی سی بخش لیکن ان دی بخشش نہیں ہو سکی محد محبوب خدا دی شان دی وجہ نال اک سکون مل جائے وہ ہفتے تو بعد کہ بلا بخشش کیوں نہیں ہو سکی سکون کیوں کیا ہے پہ پتر سمجھ کے اللہ دے رسول سمجھ کے نہیں نبی دی رسالت من کے نہیں خالی اپنے پا کا پتر سمجھ کے نبی ذات تے خوش صفت رسالت تے خوش نہیں ہویا نبی دی جو خوش ہویا ہے اس خوشی کے وقت سکون مل گیا اس کی جگہ انہوں لگ گئی لیکن خدا دا وعدہ بخش کا سی ایمان دے نال نہیں محروم رہا کیوں جو ولادت خوش ہو رسالت دی خبر سنی سوپلان تھی سار کے آ گئے جب آیا پتری اشیرت کل اقربیل محبوبہ اپنے قریبی کریبی رشتے دار ڈراؤ آخا امامدار نے اپنے ہاشمی رشتے دار بلاؤ پہاڑ لے گئے سرکار نے بلا کے فرمایا دسو مینو سچا سمجھتے جا کے نہیں امین منگے جا کے نہیں سارے ارد کی لجپال آ سچا بھی امین بھی ہے میرے ایلامدار نے فرمایا ہو اگر میں تنوع خبر دس پہاڑ کے پچھوں تڈے تڑیا وا لشکر فوج حملہ کرنے والی میری گل منو گے کہ نہیں انہیں آخیا ضرور منا گے کور آنادار نے فرمایا ہو، پھر سمجھ لو میں خبر پہ دے خبر پہ دینا جی اللہ دعا بڑا سخت دولت دو بچنس کفر چھڈ دو میں محمد کے پیچھے بچ پاؤ دولت تو بچ جاؤ گے دولت پا جاؤ گے، بول سب لو جب آپ گل کی لانتی جڑا پیدا ہونے ویل ولادت کی خوشی کر کے بیو بی پہ کرتا سی اج رسالت کی گل سن گئے سڑ گیا ہوج گیا اٹھائے آدھا کرے ہاتھ ٹوٹن اسی واسطے سانو سدیا حولا شریک نو غضب آیا ہوں رسالت دی خبر سنگے. اے سڑے آئے. ولادت دی خبر سن کے خوش ہوئے اتنا ملاد دیا قسم سامنے آ گئی ایک ملاد ابو لہب والی ایک ملاد حضرت بلال والی رسالت بلادت کی خوشی یہ ابو لو اگر اگر کوئی بندہ ولادت کی خوشی کرے خوشی کا اظہار جنوب اس وقت رسالت کے وائر ہونا نا تو اندروں ولادت کا خوش نہیں ہونا جی لوگوں نے کہ ڈرامہ رچاؤن کی خاطر جی ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے وہ ملاد جدو کرے گا رسالت سردا رسالت نو نہیں منتا بھی بخش کی ہوا نہیں لگ سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے رب سونا ابو لاہ بانگو یہ سال چیک دیکھ خوا چیکن دولت کن لگی ہے نے مستفا کریم سرکار کی رسالت کے ہوں کرسمس سنتے ملاپ دا فرق سمجھاوا آؤنشپٹھا پروفیسر مراد جا پروفیسر جدی جد پیچھے پوچھنے لگے منوی فارق ہوتا ہاں جی دو کرے ملا آ سجنا میں سادت کرنا کرے سمجھتے دے ملاد دے مین سمان دے فرق نے کرسمس خوش کیوں سن حضرت روح عیسا ری سلام کی دی پیدائش دی خوشی منائی جاتی کرسمس کے موقع تے مگر رسالت دی مخالفت کی جی حضرت عیسا کی رسالت دی مخالف پیدائش کرن رسالت دے مخالف کیوں نے جو جڑا حضرت روح اللہ علیہ السلام دی خوشی پہ آتی پیدا ہوتے آک نبی رسالت کی بشارت پڑے بشارت بھی پل رہے ہال بال جھولے جھولے درد کر رہے بنی اسرائیل میں آیا ہوں. اللہ منو کتاب دیکھی بنایا میں احمد مرسل دی. رسالت بھی دی تو خوشخبری دینا توجہ نال بول سب میں خوشخبری آیا میں آیا جی میں کسی دا منادی ہوں میں منادی کرتا جی پیار وہ جنہوں آخری چی چڑ چن تروشنائی چڑ بے چلا یہ تر لوشنائی ترا تارے او آتے لالا دیو جارے حکومت کوئی او cato بھی نو دیں یہ ہے یہ رسالت جائے ملادت یہ کرسمس رسالت کی مخالف ملادت کی خوشی یہ کرسمس ملاد کنو آخر ملاد یہ آخر ملادت بھی تسلیم ملادت بھی خوشی ہوفا دی رسالت ایمان ہو بھی ایمان پھر ملاد آئی نا کوئی بولنا چل سبحان اللہ آ, پروفیسر ڈنگر ڈنگر ایر نہیں لگی مرے کافر کا عمل کا عمل ایک تین تمیز نہیں رہی اور یہ تمیز ہوتی تو پروفیسر پوشو آؤ راضی ہوں آخر لقب جو ملتے ہیں راضی ہو کے ملتے ہیں جکافر راضی ہوے مومن نہیں ہوں کافر, مومن تے ہے. تے مومن کافر تے ہمیشہ ناراض ہی مومن کافر ناراض ری خیال ہے رسول تے راضی نہیں تے مومن تے راضی کیا. تو سمجھ لگی نے کوئی نہ بولو سبحان اللہ ہوں سمجھ کرے سمجھتا فرق ہو گیا کرس کرسمس رسالت رسول دی پیرو چھڑڑی پوری مخالفت کر چکنی خالی کیک تے دے کٹ لینی یہ ہے کرس کرسمس ملاد ملادت دی خوشی نہ رسالت کا اقرار بھی دل و تسلیم بھی مخالفت نہیں موافقت ہونی تا جا کے ملاد بن گئی اور سجنا توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ مینو آکھن دے ابو اللہ ہب کرسمسی کی سال گرا کی آدھے بال جمیا سال گرا پکڑنے کچھ پکڑنے بال جم پیا سجنا جمن خوشی ہو سال گرا جے رسول جمن خوشی ہونے سال گرا نہیں آدھل. آدھل. آدھل. آدھل. آدھل. آدھل. آدھل. آخر ہاں اور جو کوئی سال کرے ان ملاد نہیں آخر ملاد صرف رسول کا ہوگا آخو سوال صرف رسول سال گراسمس ابو لہب خالی ایک بال ہے چلو پہلا سال اگے ہو گیا اس واسطے خوش پہ ہونے بخش نہیں کرا سکیا صرف انگل ایک چٹ دا چٹ وقتی سکون پہ لینا کہ بلا اور توجہ فرما میرے پاپ نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سنانا ہے کی... حدیث بخاری, بخاری تو کیونکہ میں قصہ خان نہیں میں حدیث خاں کسا بھی کرانا سچا کرسا جا سن نتیجہ کھاگا گا کوئی نہ کوئی تبق سونا گا کسے سال مطلب ہے ہوتا ہے جی رانجے کا کسا پڑیا ادھر پڑھیا اتنے تک لگا گیا نہ پچھوں کا پتا نہ پتا نہ کوئی سبق نہ کوئی شانی کسا تھان ہو مبلک ہود ہو بلاج مکر رہے مبلغ نہیں مبلغ ہوتا ہے جو نبی پاک کی شریعت کا پیغام پہنچائے ہے جو دو سے ڈرائے اور کنت جانے کے سبق سکھائے اور مکرو ہوں جا میں کھچا ماری جائے ہر سمجھ لگی کوئی نا کوئی نہ قرآن مجید کے اندر مبلک دا آیا وما لینائی لل بلاگ البی بلاگ مبی تبلیغ دیا ہی والدہ آیا, وال آیا ماوی لائنا قرآن نے چیا تبلیغ رہے آواز تبلیغ الا دکری الاز تبلیغ ہوتی ہے خاطر جنت درا دس کی خاطر تکریر ہوں آخت والے بھی سمجھ لگی نا کوئی نہ ہاں انکر کوئی شک نہیں ہوتا میں اپنا کی پہ آنا کی کری جاننا کچھ نہ انہوں آپ کو دین کا پتا نہیں ہوں سن حدیث سر سور سنا بولو سبحان اللہ اقل انعامدار سرکار نے فرمایا اللہ کماتالا بنی اسرائیل ہل وتا ان کان منہ منتا من امہ آلان یتن لکان فی امتی میسال بنی اسرائیل تفرق تلا سگوئی نہ مل تفترکی علا سلا سگوئی نہ مل کلار میرے آپ کا امامدار میں فرما ہو میری امت او کچھ حال آئے گا جو کچھ بنی اسرائیل ت ہر ارابر آنا جہلے برابر نے فرمایا انج میری امت حالات بنی اسرائیل اور آپ سرکار نے خبر خبر آتی دیت. ہے خبردار کرنی حکم نہیں دتا کہ ان کر خبر دتی ہے بابو خدا سچ فرمایا تو کوئی نہبردار پولی گوڑا برابر ہوتا ہے اس طرح حال یہاں کا گزرنا ہے تاکہ اگر ان کوئی ماں بدکاری کی ہویری امر کے بھی کئی بندے یار یہ سوچیاں برابری پولا پولی برابر ہے مسلمان کافر برابر چلے گا توجہ ہے کوچیا کیوں پھر میں تاریخ کر تاریخ پڑی مسلمان مینو سو سال نشان پہلو مینو نہ نظر آئے کافران پولا جی پولی کے برابر ہوں گیا ان برابر ہوئے ہوں ہونا تو نہ کیتے نہ گنہگار درج ہوں سن لیکن یارو وہ کافر نفرت ضرور رکھتے سن حضور مطلب نے جو فرمایا پولا پولی کے برابر مسل انگریز کے برابر <laughs> یہ پتہ لگا بھئی یہ تو اج برابری ہے تاریخ وچ کوئی نہیں برابری ایڈی ہوئی خلی ہے کہ باقی ایک پسے رکھو موسلے ایک پاس رکھو چوڑے پیڑ کپڑے شکل پینٹائ کٹا چالا کٹ رن کی مردوں کی کی جتیا ہر شہ ہتا کے جنہ کول نہیں بھی کوئی پورا رنگ جڑتا نا چار دنگا لا لے اچھا میں دیسی جت جا بتا ہوں گلوں کا پتا تو نہیں تو خیر بتھیرا جان دے والے کیتی پھر آتے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 معلوم ہو ہوا ہی تعلیم جنہیں پولا پولا کے برابر کیتے جی تعلیم محمد ربی بھی سی کا دور مسلمان برابر نہیں سی چلیا صلاح جاتا سلاحدی رجوبی ایک چ میں بڑا ویچوں کی شرح دکھائی میں سندھ گیا تقریبی پی آخر میں ناراض ہو کے اسٹھ پیا مینو سائی میرا گربان پکڑ کے میرے حق آریدان کے حق ہک نہ گربان نہ پکیا میں کیا چنگا لگا سارے کا کوئی پیر داد تو کے تھلے ذرا شرم نہیں آئی قرآن اور سجنا نہیں باہر میں جدہ وردی ہاں نا جنا وردی میں گنا ہزار ہاں لیکن میری تقریر سننے والا بندہ اے نہیں آخ سکے گا رب نیل سمجھنے آیا میں کسمیا پیار ہزور د جوڑا سڑکا کمی نہیں ہوگی اور کملا توجہ فرماؤ پاک نبی دی خبر بالکل سچ جولا جو پولی دے برابر نہال بنی اسرائیل میری امت دے ہوں بنی اسرائیل دے دسمس ہے سال گرا ہے وہ اپنے نبی دی خوشی کرتے ہیں کیک کٹے جنڈیاں لاڈے نے سارا کچھ ہوں مگر رسالت دی مخالفت ان دی نبوت دی مخالفت انہوں نے سچا جی مننا سی ان منیا نہیں ان کی توحید کی مخالفت ہر شہر کی مخالفت رسالت کر کے کردی پیا ملا فر کرد کر سال گرو جو کرتے پہ نہیں اس بخشیچ نہیں سکتے جنت نہیں جا سکتے سجنا ہو پاپ نبی نے فرماؤ میری امت دے وہی حال بننا وے جا بڑی اسرائیل آئے ہوں اتوں پتا لگتا ہے نبی پاک دی امت دے اندر بھی کئی یہ ضرور ہو گے سارے تے نہیں ہو سکتے کئی ضرور ہون گے جڑے رسالت دے مخالف ہو گے رسالت کے نسول دے مخالف ہو گے نبی دی شریعت دے دشمن ہو گے ہزور کے بیر اسلام دے قاتل ہونگے حضور سرکار دی شریعت گلط سمجھ گئے آخر ترقی دی راہ چ رکاوٹ نے ہوں چل نہیں سکتی یہ نہیں ہو سکی پر بکا مار ادھر نبی پاک سرکار دے ملاد دا نام کرنگے کیک کرنگے بھی دہر کرک رکھ لے کگا کر لین گے کدی کوئی خوشیاں کرا کچھ کر گے میرے پاپ نبی سرور نے فرمایا بری اظہار مہان لوگوں و خاطر کر سکن گے میں سجنا یہ سمجھ لیا کرسمس پیک کرتے ملاد اہی پیک کردائی جنہیں پاک نبی کی رسالت اندر خوشی کا اظہار کیا بہ میرے مستفا دا دین نور ہے چانڈ ہوں ونڈ نہیں ہو سکتی چاننے سے ونڈ ہونی ہوں سو بنڈ کرنا پیاوا لیکن اتنے نقتا سمجھانا کہ یارو بنی سر سارے سارے اس کوئی کر کے جو مرضی تباہ برباد ہو گئے انج ایک بھی نہ بچیا میرے محبوب کی امت ساری برباد نہیں ہونی بچنے ضرور وجہ کی اور سارے کیوں گل گئے حضور امت ساری گلدی کیوں نہیں گالن والے دور ہی بڑا ل आ, पाकिस्तानी हुक्मराना वागू बड़े दूर लौते ने गाले मुला भी लादे पीरदा भी लाद्दे पर गलती फेर भी नहीं जरूर इन कोई ना कोई मेहरे उठ खिला कोई शेरे रब्बा नहीं उठ खिला उठते रहन गे वजह की सजनाओ तवजो फरमाओ جنہیں پہلو نبی گزرے اپنی امت چر نگرانی رکھ رہے سن جانے سن جب چلے جگانی مک سی رب دا قانون انستے یہ ہوئی سی تصا ہوں ان دی نگرانی نہیں کرنی رب دی طرف ایک دن نہیں سی آپ اٹھا لے سن امت دے گندے گندے انڈے بن کے خراب ہو جاندی سی سجنا ہاں میرے پاک نبی آخری نبی نے رحمت محبوبان میں بلال نے ہاتھ رکھی جے چلا جی چلے جان تو بعد حبی ماں ہاتھ کائم رکھی جلد تیرے ہاتھ تھلے آئے گا کوئی میرے علی بنے گا کوئی شیر ربانی رب بن صبرے وہ نو کرام جب دل لگا ہے اللہ بولے سبحان اللہ سب اکرام اللہ ربنا یا رسول اللہ کی خاطر یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائے کا نام کھوا کون بولو سڈے نگاہ رکھو کی رکھو نگاہ رکھو یہ بڑا راز سر راہ سیری کے محبوب خدا نگاہ جیڑی ہے دنیا چھ دنیا تو جس سال جتھے محبوب خدا نگاہ امت ضرور رکھنا جس کو محبوب خدا نگاہ ہٹا لیتا خود سمجھدار جننا کہ نگاہ ہے تو دا اونا دی نگاہ خبروں باہر آتی نہیں وہ آپ پہ ہی گندہ توجہ نہیں فرمائی پائی سدکے یہ جڑا پاک نے فرمایا لا دال فتم مین متی ہائے متن لک لا نے فرمایا میری لوگ حق پہ ضرور قائم گے دے ظلم نقصان پہنچا سکنا نہیں کر کے لکھ تیز ہاوا چلن میرے محبوب خدا ہک پرست گروہ ہک پرست انتی ایس وقت جا اچھا پاک کھولی بیٹھے ہوں رسالت دشمن ساید. اور سنو وسالت دی دشمنی دا اے مطلب نہیں کہ تھڈو آخ حضور رسول ہی نہیں میری گل سمجھا رہے کیوں رسالت رسول کریم سرکار دی پوری شریت ہے شریت رسول دی اس تقسیم نہیں ونڈ نہیں تجسی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ آگے میں رسول دی رسالت کے شریت کے بچوں آ پانچ چیزاں من لینا دینا دس من دس چنا پقسیم نہیں جنہیں گل انہوں کی نہیں نا مننی وہ سارے کافر ہیں. رسول رسول من جن ساری شریت نا ہر یوگ شریعت میں ایک مثال دینا مثال دینا مسئلہ سمجھا کوئی آخے میں اپنے پیو دیا باہر تو نہیں منگا باقی پیو منگا یہ تقسیم صحیح ہے بالکل بول کوئی آخ میں میں پیو نی تو پیو مننا ایٹا نہیں مننا یہ تقسیم صحیح ہے میں سر ابے سر کی عزت کرنا تھلے میں جی یہ تقسیم صحیح ہے پیر, پیو دے پیر دے مارنا سمجھو سر کا بولنا جیو ن تقسیم نہیں نا ہر جز مننا پڑا ہاں اللہ رسول نو من تقسیم نہیں ہو سکتی جن نے نبی نے چھوٹے حکم کا مناخ چاڑا ہے انکار چیک کیتا ہے سمے چھوٹے مٹے سارے کا بند کرو گے بھی پاک سزا جڑیاں مجرم اسے شریعت رکھیں مطلب چور دات کٹنا زانی نو سزا شراب نو کوڑے مارنے وہ آدھے بھئی یہ اج دے یہ سیاست دان جڑے لگے پھرتے ہیں رن جڑیاں جلوس کٹی پھر دییاں دییاں. تے سکولنا دا پورا زور آئی کیونکہ ہے بھی کردار جو جے سزا جی آ گئی تو ساری تو کوٹی بھی موجود کو تھکا بچنا کروائی اچھا کئی آخر گے یہ جو ہے نا پرتا دیکھو نا آنکھوں کا پکا ہونا ہے دل کا پکڑا ہوتا ہے پردے والے حکم دمنگ پرانا ہوتا ہے دیکھ بھک جی دی دی دی دی. کوئی سود آ کے جائے یہ اس کے بغیر کوئی کسے کوفر مبت لائی کوئی طرح رسول یہودی تہذیب طریقے کا جہا جڑا حامی ہے نا وہ جدو ملاد کرنے پیا بلاؤ سمجھ رہے او دا ابو لہ بھی ملا دئی ملاد نہ آئی وہ کرے سمی سے کھال گرائے منافق وت گئی جنہیں مستفا دی ساری شریت نی منیا آپ غلط آکھیا آکھیا میں مجرے جو جو کرنا گند پہ کھانا کانا میرے مستفا دی ہر گل پر اے خوشی واسطے چلے بھی گا سمجھی مستفا ملاد کا سمجھ لگی نکلونا یار ملاد کرو گورنمنٹ ملاد کرو ہاں ہاں سرکاری چھٹی سرکاری چھٹی حضور سرکار دے جمے والی چھٹی گوارہ نہیں کچھ ملا جاپ کے قدر آدر دے کہ انگریز عظیم لوگ ہیں پہلے جانوروں جیسے تھے انگریزوں عظیم پیاکھنا ہے باشعور پیاکھنا ہے قرآن آتا ہے لا یا شورون کافر بے شعور ہے تنا ہے باشعور ہے مردوا دیاں دیا اینا ساریا آیاتاں دا جدو منکر جب منکر بنیا رسول دی ساری رسالت دا منکر جب رسالت دا منکر تو ہے تو تے کرسمس بے کرنا اے تیرا ملاد نہیں حبیب خدا دا ملاد اسے کا ہونا جنہیں محبوب خدا دے قرآن دے مطابق پتھر سمجھا مسلمانوں چار سمجھا بلالت بلال والا ہے کیونکہ وہ چاہیے ہونے روپیے وہ بخش والا کھلو کے واہ سد کے جا بخشے جو سارے <laughs> سارے جن پی اندر آئے گجرات دن ٹھیک کرا اگلے دن میں گیا اتے گجرات کے نال تے ایک مول ہوئے؟ رب نماز نہیں خوش نہیں اونے ملاد ہوئے؟ ہوئے؟ ہے ملاد پوچھنا میں چارا پتہ کیوں ہے انہوں پتہ ہے جے میں آخا نماز بھی پوچھنی ہے تے باقی ساری شریعت خی یہ قوم ادے لگے گی تو ادھر تو منتھ روپیے نہیں ملنے جب آخان کے ملاد پوچھی جنا روزانہ ہر ہر ملاد ہونا ہے, میرا کہہ سب نیارے کس نو پوچھو جو عام آم حدیث بھی آیا آم شیر ہی مسدان لکھے ہوتے ہیں ابلی پورش نماز پہلا سوال ہی نماز ہے یعنی امل وچوں جس عمل دا پہلا سامان ہو رہا مراحد نو گل کٹ لے پہلو ملا ملاد خوشی دیں کیوں اک جھوٹ چلتا پیا مہان لوگ آمد کر کے نا لوگوں کو پیسہ لیں کوئی قسم خدا دی کوئی حقیقت نہیں یہ سا اسلام اے اسلام اے اسلام, اے اسلام اے پوری بنڈ ہے پوری تمیز جنا ظالم نے عورتوں خواتین آخیا ضرور ہے پر رحم نہیں گل کر لگا توجہ ہوج خواتین آخ گیا ضرور ہے رحن نہیں دتا کوجو خواتین راہن نہیں دتا تو جو خاتون آتے نے پردے دار عورت پردے دار نہیں. تو بنا دیتی نے خرتی گل گل لگا سمجھا جی جا. جان دے میں سمجھا گنڈوئے جان دو گنڈوے گنڈوئے کی کری د کنڈی تلا کے نا مچھلی بھی بستی ہو فارسی اربی تبدی زبان خراسی نجابی آدھے گنڈو پوٹواری بولی ملیاپو ساڈی سرتی سانپے یہ جناب نا دا کم ہوتا ہے ہوں خاتون ران نہیں دتی آخیانے خواتین و حضرات ہوں یہ خواتین و حضرات حضرات بعد خواتین پہلو یہ مقام کی دکتا ہے بڑا خرا تین دتا ہے جیسے گنڈویا لائی دا مچھلی دن کنڈی تچھی ٹرمائی دی اجیو حال ٹھیک ہے کوئی ہوٹل سے ساری تیاری ٹی وی چکرا چلا پوچھو کیوں گاہ نہیں کنڈی لائی بیٹھا گاہ پڑے تو سی ہو تو لائی کچھ کیوں ہو فون کر میٹھیے چلو ہوس پاسے نمبر کسی نہ ملا ہوا تو ادھر ضرور مل جائے گا کوئی نام مراد لائی کلیڈر بنائی بیٹھے کچھ کیوں آئے سواری نہیں چڑھتی یہ ہونگے گے تو یہ ہو ساری سارے چل جا, جا, جا, جا بس دو سیٹان سے مرے اے لائی بیٹھا کنڈی لائی جا میرے ربا میرے ربا حالے میں پروفیسر نہ آخان جو سور کی کرشتا سی تک سی دا خاتو نا جنگلے عورت کا رشتہ صرف اور صرف صرف اور صرف حسین ورگے ہیڑے چمن سی <سحن> عزت محفوظ رکھتے بھی مسلمان بھی شان عورتوں کے نام سی اور, اور گھر مسلمان سر فخر ہو سجنا سیانے غیرت جب بندہ بن جاوے پھر اچا کی کرے گا نیو رکھ دے نیوے دا کسم خدا بھی کر کے آنا. اور سدکے جا یہ سارے نالر ہو گیا اورتان آخ خواتین تیر پائے سکول بڑا کڑا تیر چھیا محر کنڈی فسا من کا دریا بنائی بیٹھے ہاں، کی کڈو یہ واگو فسا من کا دریا جیتے دفتر کی مخالفت ترقی سمجھے یہ رسول بھی رسالت کا منکر بنیا بیٹھا ہی یہ رانتی ملاد جب کرے گا کرسمس پہ کر دلاد نہیں ہو سکتا ملاد ادائی ہو ہوگا جا مستفا شرید نے مطابق ایمان رکھے گا بیس سالی ہر گل بڑا حق سمجھے گا اپنے ہر بیو سمجھے گا سنو مارا سر سوئی میں یہ تو نہیں آخانا بھی ریس دنیا نکے کرے لیکن میں تھوڑا تب سرا ایک ہوگا میریتھن ریس ہو گئی ہزار لڑکی میدان چار ملے ملاد ویکنا براد جنو یہ پیو کی جنت ہے بنا چلتے جنہوں چپ کے دیتی جاتی ہے یہ نہیں دیکھنا کیا بھی ہزار لڑکی میدان چاہی ریس اچھا کچھیاں پا کے تکوڑی نسی جی کراون والے آوٹا کسرا اب پنجاب دا خدرا چھوٹا دونوں پروے متے لگے نا کچھ لتیبا جی جی حضرت کی آخیا کہ جنگ آمدن آنی ہے زلزلہ کے متاثرین کو دی جائے گی تاکہ امداد پہنچن تو پہلوں پہلوں ایک ہوا آ جائے گا ہل امداد راہ چ زلزلہ راہ چنا پڑے ٹریا ہوتا ہوں اسلام آباد بادل پور چلے اسلام آباد بادل پور لے پلیٹ کوئی پتا نہیں ہل پہ میں کہا ان شاء اللہ تم جدھر جاؤ گے تے تھے تھلے کدھر مرنا گے سورو رکھ دسو پچھے جہاول پور کی تھی باول نگر بھی جاؤں بھی ہلوے ایمان دس ہوئے کام کافر والا اور تانیاں کتیاں کھوتیاں ٹیکسیاں مانگو کافر والا کام ہے کہ کب یہ حرام ہے کہ حلال ہے تزدی اچھا اس حرام دی جنیم داد ہو الزلہ متا شرین کے عبادت سمجھی جائے کہ چلو خدمت بھی ہوتی ہے مخلوق کی رسول شریعت کا انکار ہوا کہ جنت آ کے واہ سی سد کے جاوا چودھری صاحب تو جنت پیرا کر پیے اگوں جہا نات خون کلوتا ہوں وہ تھڈو نات کی پڑتا ہے وہ ایڈا بئیمان ہوتا ہے وہ آتا ہے آ جنت میرو میرے دل میں جنت نوا میں آنا پورا محسور آک رکھنا وا میرے نہیں دیا حسین جنت اللہ ایمان سو دے شیتانہ شان میں زبان والا جہاد کرنا ہی ہے میرے نبی نے فرمایا بابے فرید و گے کرن مولا سانو جنت روبنیا حسنہ وہ فراخ ہسن وہ کنا بن سان جانت کے پوچھا جنت لا سور کی آتا ہے جنت نو آؤ جنت داؤ بھر میرا خرو کی آتا ہے میںڈا دودہ خاں وا دودہ خاں ایڈا وڈا لانسی دو مینو رب دے بنے دودھ جو ویچے اس آخر پنا پنا اللہ انو میرے سٹی لاکھ مڑ کا آ گیا محفل بخش کے محفل ذکر دی ہوگی نا یہ تو ذکر نہیں کوفر محفل اے کوفر چکی نے نہ ذکر کی محفل فرمائی نے اچھا ہزار لڑکی ریس کی تھی. ڈیڈی جا ڈی بے گرت والے ڈیڈی جا ڈی ہاتھ مار کے پہنتے سن وی اور نسی جاتی رہی تیری پشا رہی میری اگاہ جاتی پر کوئی نہیں رب دا فضل ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hye> میرے پیر کی دعا پڑ پی <laughs> نس کی بلا کوئی اتانے سی کوئی نبے سے کوئی ایک سو بھی کوئی وقت پورا میٹر کٹ گئی ہے. نام پاگو پھر سدکے جانا ہوں ذرا گل سمجھی میں گل کر لگا اگر آپ انپڑھ اپنیا ماوا بہنوں کو آکھیے جہیا سکول نہیں پڑیا. پڑیاں یا پڑھیا نے تو سپارا قرآن کا گرج پڑ لیا ہونا آخی بخشان سن دور کر کے وکھاو تو سا کی خدمت کر سچی بول اچھا ان پڑھ سنے نسن کا مطر مارے جڑی کر گئی چودہ پاس چودہ اٹھارہ پتا نہیں کن پاس جماعت کلاسان جی وہ کر گئی وہ ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں بھی ہزار کچھی پا کے میدان چنپڑھ مر مارے پڑھی لکھی کچھ پاک کے میدان چوے بھی ہزار ہوں میں پوچھنا شعر والی کیڑی دسو گواہی دا نہیں دے گا بئیمان ہوگا کون شعر والی ہوئی میں کیا نہ نا سروں جما میرا کام ہے مننا مومن لگا सजना मुझना है यह तालीम ही नहीं ए शौर देने स्कूल नहीं खुले पुष्ते लांती मरकत यूदियों मुसलमान के शौर क्डन वास्ते आए ने वो शूर जे देंगे दे। नसदिया ना दौड़िया ना सजना हूं मैं पूछना वा جہاں بھی ہزار نسی ہے وہ بھی ہزار نسن والی انہیں پڑھاو والے انہیں سکھاو والے کرا کے ماپے یہ سارا کچھ رسول کتے ملا جی ترقی کی وہ جا رسول رسال من کے رہے یہ سور جب ملاد کرت مل سکتی گئی تو پھر اور جنت نہیں لبے گی رب مولا جنت نہیں لبے گی بے دین مان کا اگو لہ بن گو سال بارہ کو چار لگا لب سلب سونا کھا دے گا پر بخش نہیں جنت نہیں جنت, جنت, جنت اندی ہوے گی جرا مستفا کی شریت کا قربان ہوگا کل دن میرا دل سا جی پنڈ جیب پران تو پرانا دیہات اعلان کرنے والا پیا پسمانہ جہ علاقہ جس صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہ جی ادھر تھولتے نہیں ہے ادھر تشریف لایا وہ پسماندہ سے گول کھڑوتا میں آیا ہوا سنگھی بیان کا پسماندہ علاقہ ہے میں کہو ذرا سوچو تو بڑا, بڑا واقع کو ہے اس واسطے پسماندہ پیا بہلی ساڈا اس واسطے پسماندہ پیا کرتا سڑکیں کونی اتنے بلڈنگ کوٹیاں کونی اتے بتی شتی کو سکول کو میں کہو میں پوچھنا کچھ جہاں آکھ دے پا جے یہ ترقی جنہیں وہ پسماندہ علاقہ ہے یہ حضور دے مدینے پاک سن صحابہ ہے سن اہل بیت ہے سن کوئی نہ میں کہ ہوں لفظ تا کتنے تر گیا ایویں لانتی بنے پایا کہ بلا آخر نماز نہ پڑھو اس ایمان کھل لو نماز پڑھتے رہی جلندر اقبال فرماندہ بھروسہ کر نہیں گوکی اگریزوں کے کٹونے اقبال کیوں بھروسہ کر سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان خر کی ہے نظر بینا نا جڑے کسی حقم کسے چودھری کسے نواب کسے رئیس کسے یہودی کسے انگریز نہیں ہر گلاد غلامی تو صرف گلام مستفا نے جیڑی گل سوچ گے وہ صحیح ہونی دوسرے جیڑی سوچ گئے نہا کرنا پیا نا رب سونے فضل و کرم سجڑو ہاں میں کس کا ٹٹو نہیں اللہ دے فضل نہ میں کسی دی دے گا نہ کسی دی دے گا چمچا کرنی پورے ملک نال یہودی شانو نبی پاک سرکار دی تہذیب اسلام دی جہی انہاں نے اپنے اختیار نال اپنائی ہے ہاں حضرت فاروق کے کے دور میں پکا مکان بنتا ہے آپ فرماتے ہیں میں تنیسا سمجھتا کوئی حضور دی امت جی فراؤن کی سنت ادا کرے گا oh یار پکے مکان اتنا بنا لے لیکن ہک ہاں کے بنتا سی نو سمجھ دے ترقی آفتا اسان سمجھتے آپ پس مانا فرمائی جن محمل سب تو پہلے جیڑا بندہ جنیا جنہ آخرت نا آپ سمجھنے آ پے وہ پچھا رہ گئے اچھا نہ نکل گئے اسکل جاتے ایمان کے مسلے بڑے پری ہوتے نہیں ضرور دیکھی قبول جس مومن نے یہ اچھی سر سنا درختی آپ کا سر برائی کا سرجے وہاں اچھا سمجھے کافر سمجھے اچھا نہ سمجھے نے نے بندے نے لاکھ برا ہوتا ہے أددتني جن مومن ہو یعنی اللہ رسول بھی ہر گل سچا جرضی برا ہوا برا نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکر برائی ہے ہی نہیں دعا کرو سجنا ضرور جوڑے کریم سان ہلور کا ملاد ملاد بڑا کے منا من آخر جنگان کے مرد فری چڑھے گلام بنا سکتے ہیں کننا پڑی چڑھ تو انہوں لوڈیاں لاؤنیاں بنا سکتے ہیں لوڈیاں ساڈے آس کے بغیر نکاح تو حلال جس جس حلام کاغیر نکاحی نکاحا موم نئے نکاح جڑا نا نکاح نور اور آزادی نہ ہوم اسلام ہے جانور پہلا ایلان رب کا نہیں, نہیں جان تو جانور پچھا نہیں کھڑا انسان ہو کے لگے پھر جی گلیا کھڑا سیکیا سنکیتیاں جہاز تو نہیں ہو مر بھی نہیں بنیا اس واسطے وہ جانوروں جیسے جانور وکتے نہیں کھوتی نہیں لاؤنڈیا گلام وکتے اور سنو, سنو جس بندے نے گلام تو لاؤڈی بن اسلام کا حکم نہیں اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھا یہ خلاف ہے کہ سید سمیا حضور دے صحابہ اہل بیت تمام ولی تمام امام کا اتفاق ہے اور سنو متلے بھی تھکولی پوچھ دین تھکو ہی کرا دن سنو جہاں کے وڈیری اگریز مسلمانوں کی عورتوں لاؤنڈیا بنائی پڑے لونڈیاں تو ہی بچ کری ہی رات اخبار میرے کول کو چکے لونڈیاں تو بد کر اجمان دس اے جڑے بڑے بڑے تیرے افسر تمن تم خان اتوں دیا راہر کے ملک کی کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں رنگ سمنگ لگتی سب کو زیادہ ملک پیسہ بچر پھر بنا لوے مسلمان نہیں بنا لگتا میں اپنی بیٹی کو پردے نہ سکول چھوڑ کر آتا ہوں کیا جائے گا یہ مثال نہ دینا میں جڑیا اج کپڑے لائی پھر دیاں بورڈا فلم دفتر لگی فردیاں یہ پہلے دن برخے پا کے گئی تھیں جی. کیونکہ اگوں بیٹھے نے کپڑے لہو والے وہ آدھے جب تک یہ نہیں ترقی نہیں ہونا اگلے پروگرام جی پہلے دن پا کے گئی ہے تو لہائی ہے نا تو کبلا جڑا چڑی آتا ہے چکل میں بچوں پے بچا نہیں اندے نے کرے نا ٹوکرا اسے چادر پا کے گدڑا آگے چڑھا ہونا کوئی سارا کپڑے گیدڑ تے ٹوکرا موبا مار لے کتاب ہے وہ جن شی اور قوموں کا حالت لے کتنے ہوں آتاب لیا اتنے چھتی میں تنہوں ہوں کتاب لکھا کتاب خانہ کے گدھر کی میں بیٹھے نکل مل جاتی کیونیں عزت مسلمان کی تعلق لوٹتا ہے کتاب آ جاتی ہو میں ویسے موضوع آ چکے ہیں تفصیلی اسکولوں کالجوں میں زنا کا کاروبار کیسے ہو رہا ہے ہسپتالوں میں دفاتر میں اس, اس پروفیسر چودھری اختر علی کالس نگارشات لاہور دی چھپی کتاب ہے ہون چپ کے آئی اس نے کیتا ہے کہ جیت گئی ہے اوے زیادہ فاشی کے اڈے بن گئے اس بندے پورے شوہد حوالے جاتا معلوم عورت بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے جو حسن حسین کیما نے اپنایا بیٹھ جافوز اسلام پہ ڈیغیر میں تین گل سنا کے گل مقابلہ تو آخری پاک تو میں پاس آخری پاک گل کرنا میرے پاک نبی سرور فرما نے عمر بن خطاب بنو عمر مرا تجنگ بج گیا مہو تیرا محل ویک میرا ارادہ ہوا جنت جان کا تیرے محلے میں دا. امر تیری خیرت یاد آ گئی ہے میں پچھا ہٹ آیا امر پا کرو لگ پے ارد کردے یا رسول اللہ کیا عمر جناب تین گیرت کھاے گا کی مطلب تا مقام تم پیو تو وقت پر سجڑا ہو فرمائی نبی پا کرماؤ مین تیری خیرت یاد آئی جنت تیرے محلے چین نہیں گیو کی مطلب سی سببوبے خدا صلی اللہ تعالی نے کیوں یہ گل کیتی ہے حضرت عمر پاک دے نام دیا ہوران سن عمر دے نام دیا حصے دیا حوراں بیٹھیا سن میرے نبی حضرت عمر غیرت جو حیرت چیٹھی گارہ ہی نہیں کیتا عمر اندر نہیں میں کیوں کا ہو جاواں ہوا ادھر حبیب پر جب نہیں دیا آپ چڑھ کے آ جائیں اگوں بھی چڑھ کے آ جائیں نبی تو سبق پڑے ایک مردن تو نہیں سبو خط دہشت مولھے تھنواں کتابوں چ لکھی مدرسے اچھا پا مدرسے بنا کے ہوئے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ کی جائے مولی ہر مدرسے جہے نشتے ہیں دے گا اپنی کھل گا جی مدرسہ وہی ہے جس میں صرف ایمان کی تالیم کفر دی ملاوٹ ہوگی این ساری جو ہو گئی ہے نا سیاڑے آدھے دے پوری تو یہ اینی زہرا دن وغیرتی ہوتا ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت بھی حوصلہ افزائی جائے کی مطلب بھی جی ووٹاں کلوتی کھلوتیاں ہو گئی ہیں کامیاب تو ملا پیچھوں تھپکی مار دیا بستا بھی ببینا کھلوتی نے اچھی تیرے نال کالے کی تھی فلور ہو جی کھلوتی نے جی پھر کلینڈر چ بنی کلینڈر مولا پیچھوں تھپکی میں مار دینا زندگی کے ہر ہم تری حوصلہ افزائی کرتے ہیں لمے روٹ سے ٹونی قوم دی خالہ تو پہلے ہی گا گئی سا مینو رکھ لیا کلیدار کردہ چلا لمیاں روٹان چھوٹے تو نہیں کسور تو لاہور والا چھوٹا روٹ سو چلے تو اسلام آباد گی جائے تو پھر مسکالی بیٹھی ہوا تو پھر ملا سبکی مار کے پوکھے ملاد پڑھنے والا ملاد پڑھنے والا ملا رسالت کی دشمنی پکڑ دلے کا ملاد ہونا نہیں تو جا سد کے انہوں کو اور سالت دشمن بنیا کھڑائی ایسے برلا قسم خدا دی ایمان لے گیا ایسے فیتنیا کا دور ہے نا برلا گیا درسے سورت رات حقیقت حقی دا پر کم اللہ تعالیٰ جوڑے مارکدر سکے صوفی ساد ہو رہا حضور سرکار کی ہدایت خبر ہے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 قران بھجنا بھی حرام ہے خاقے بنا قرآن جران بےزتی ہوئے قرآن امریکہ دے فوجی ترٹی ایٹ چھٹتے ہیں انگلش والے قرآن چیز اور کسی نے دہر چکر نہیں چکے میرے آکا دار نے فرمایا دشمن حدیث بخاری مسلم وہ علاقہ دشمن ہے یہ تو قرآن گل اور سوال ہے عورت کی امامت کا مسئلہ کیسا مفتی محمد خان نے عورت کی امامت کتاب لکھے بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب پیچھے امام پیچھے میں اگلے دن ملتان ضلع دل مظفر کر گیا تو بندے چیٹ لکھوں آ کے ملا آیا تو آیا لگ میرج کی شادی جائز لو میرج ہے جی میں کیا جائیں تو آئے تیرے گھر میں کیوں جو لوگوں کی تھی نال آرام ہے یار افسوس پر بھائی یہ کشتی ہوں ایویں جمنے نے قبول جے کرنے بسم اللہ ہاں سی جی گل دو ٹکی گل کا کرنا مفتی ہونے ایے ہونے کیونکہ جہے سبق بڑھ بھائی نچنا گاڑا لگنے سارے پاکستان پاکستان کا سطح عورتوں کی ہر شوبے شرکت کی حوصلہ ہوگا ہی ہونا ستوے آپ لاپ بھی جائے, جائے, جائے کو گی تو سارے جائے مناخر لیکن خاڈے اسلام کا غیرت نہیں بس پب اللہ کا ہے اسلام کا خطوط میرا مستعفی کریم تیسا تک فرمایا ہے یہ ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے ماں پیو کا دل توڑتے پوری برادری لو لاؤ... میرج پہ کرتی ہے جی ایک, ایک مومن دا دل تو ہر پوری برادری دا دل پہ ٹکی تو منہ چکن جو آدھا اور جیت ہمیشہ لو ہوتا ہے پہلو پتکاری ہوں بعد چ نکالی آپ اسلام غیرت مذہب نہیں مغیر تو سکتا ہے اسلام ہمارا کر سجنا جنہیں اپنی ہاں دیا مثال دینا ہوں کوئی بندہ بندہ کا کھانا ہے سور کا گوشت دوسرا بندہ مسئلہ پوچھے سو مولو جی کتا حلال ہے کہ حرام ہے تو انہیں کیا کھانا آپ سور کا کھانا کتابات اور ساری قوم کے مسئلے پوچھنے بادشاہ وہ لگ رہے جا جب نہیں پتا ابلا الحمدللہ اللہ تال لکھ شکر پناہ منگنے میں گرت دی گل کرتا سات سبجی دی ملی میرے گھر جا لگا جا بیٹھا کے سوچ بیٹھو بالڑی دی آواز بالڑی آنا تو دور کی بالڑی دی آواز تک نہیں آئی جی آپ بہن کی گیرت کی اپنی بہن سمجھنے جیسے اپنی کا درد رکھنے اویں دوسرے کا بھی درد کر کے چشتی پورے ملک دے اندر ترک تک مسلمانوں دے سبق سکھا سکھا کے کہ جس کے اندر اپنی تھی بگارت دکار ہونی ہے انہیں دوسری دیگارت ضرور کھانی جانے بز ہدایت پہلا سہانی گھڑی چمکا پے باقا سہانی کڑی چمکا تے پاک اس لفروز سات پہلا مستفا جمعے بز میں ہدایت پیلا سیو چو سب سی بو پھر تھام لو مل کے سب دام نے پھر پڑو رب کی رحمت mustafa janab al alamin اللہ سونے جی تیرے ارادے ساڈے عزاب دہبوب دونوں دشمنا اور کتاب جہی کا میں اعلان کیتا تمہیں کھائیے جن سبار بھی ابھی تھلے پہ کتاب کسٹری کتاب خصوصی لوگوں نے پڑھیا گل جائے خصوصی لگا دنیا تنو گھر اٹھ جا بھی موسم جلو منجی کے سٹ دن مرد ہوسلے کی گل پہ ہوتی ہے اللہ سبان پرنا آخ پرنا ساڈ سرائکی ات جا بھی مسافر او نندر آیا تنو گھر دے دے پرلے اج رات براتی تیاری تبھی آک نو جج رات برات تیاری تدی تری پوشاک نہیں خوشبو جب بندہ مردہ ہے خوشبو نہیں منگا دے آدھے کور لا توجہ نہیں فرما دیش نہتا ہے ہم اس دیش نت سچ فرمایا مدد نہیں سونے نے فرمایا بندے دا مالو ہی ہے جڑا کھا پا لیا یا رب باقی فرمایا پچھلے میں وانڈرے ہونے پہ ہاں تیرے تو وق ماسا جدا ہونا گوارا نہیں سن کر دے تکلیف دکھ گوارا نہیں سن کر باد میرا بےلی راند رشتے دار سارے تو دین دی وجہ پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے, دے سارے چڈی کڑے وہ گبرایا میں چنا گھبرا بولیا اے سب اے سب. اے سب منافق دکھ بن آتے جب بتنی ہے سارے چھڈی کھلے آدھے چھڈی کھلے آپ پہلو نی چنی کی مجھے چڑھ جانا ہے تو پہلو آپ ہی یہاں چلیے تاکہ رہے جائیے مزہ نہیں آیا دلہ دلہن کہڑی کبر اندر پیچھے دلحانگتی زیور منگ زیور نے کو کپڑا تھیڑا لے آئی کمرے چاہیے تباہ لے, لے. آدر منگ منگنے, منگنے اللہ قرآن رب دے قرآن, دی. مولا اے قرآن دا اے دا بستر منگنا ہے اتوں کے چل پتہ تھے تنو سجن سب سمجھے پے سجن مصطفی سفا تنو سجن سب سمجھ لے پے اٹھ جا صاف ندر آیا ستا اٹھ جا جی He is his holy band, студien etc.